بلکل یخنی انل کتا وہ اپنے مالکوں کی حفاظت ان کا دفاع کرتا ہے اور تو نا حفاظت نا حفاظت نہ حفاظت کرتا ہے اور نہ ہی حملہ کرتا ہے تسول حملہ کرنا اور کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو کل کے سبق بھی. خلاصہ کل والا دہرایا زبانی مطالعہ کہ جس طرح میں آپ کو خلاصہ نکال کے روزانہ بتاؤں گا اسی طرح آپ نے اس کو زبانی خلاصہ زبانی یاد کرنا ہے کچھ عبارتیں جو آپ کو بتاؤں گا وہ عبارتیں حفظ کرنی ہیں اور باقی خلاصہ کلام زبانی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا یاد ہے سبق زبانی کل والا بے معنی عبارت کو خارج کرنی ہے آگے جس میں وزن نہیں یا وزن مقصود نہیں اتفاقی وزن ہے اس کو بھی خارج کر دیا آگے ہاں غیر مقفع کلام کو التقفیہ کہہ کر خارج کیا ہاں شعر کچھ اجزاء کے مجموعے کا نام ہے اس کو تفائی کہتے ہیں آگے نہیں درمیان میں کچھ چیز رہ گئی تفاعیل تین چیزیں ہیں ہاں قواص اسباب اوتاد اور قواص آگے سات, سات یا دس اشعار دیده دیده سے کم ہو تو کتاب اور پسیدہ کہتے ہیں لو جی یہ تھا ہمارا کل کا سبب آپ کتاب آج آگے پڑھتے ہیں الفسل الفسل غلط لکھا ہے کاٹ کے اس کو ٹھیک کر لیں فصلے گا تو ہم نے پیچھے پڑھی ہے ہاں الفسل تھانی یہ کیا ہے الفصل الفسل دوسری فصل پھر اسبابی و اوتادی اسباب اوتاد اور فواسر کے بارے میں اچھا اس نے بتایا تھا کہ تفائین اسباب اوتاد اور فواصر کو ملا کر بنتے ہیں کہ اس میں کتنے اسباب ہیں کتنے اوتاد ہیں کتنے فواس ہیں یہ اسباب اوتاد اور فواس کیا بنا ہے کیا شے ہے اس کی وہ وضاحت کرتا ہے کہتا ہے سبب دو طرح کا ہوتا ہے اسبب سبب, سبب اما خفیفن یا تو وہ سبب ہوگا خفیف خفیف سبب کس کو کہتے ہیں وہ ہوا عبارت الحرف متحرک یلی ہی ایسا حرف جو متحرک اور اس کے بعد حرف ثاک نو ایک حرف متحرک دوسرا ساکن اس کو کیا کہیں گے سبب خفیف, خفیف سبب خفیف, خفیف, خفیف ایک حرف متحرک دوسرا ساکن کیا بنے گا سبب خفیف, خفیف, خفیف جیسے حل حل, حل ہاں متحرک اس کے بعد لام ساکن من یا من می متحرک نون ساکن, ساکن مز می متحرک دال ساکن اسی طرح سارے مرز فا مف یہ مفت علم اس کا میم فا ہے مف مف میم پر پیش ہے یہ ٹھیک ہے تو ہمارشفی ہوگا کسا مختصر کیا نکلا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو اس کو کیا کہیں گے سبب خفیف سبب خفیف و اما ثقیل یا پھر سبب کیا ہوگا ثقیل وہ کیا ہے عبارت ان متحرکی جس میں دو حرف متحرک ہوں دو متحرک حرفوں کو کیا کہتے ہیں سبب شفیر جیسے ما لاکا موتا متفائل علم متا متا نہیں پڑھنا اس کو تام شدت نہیں پڑھنی متا ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا سبب سبب خفیت میں کیا تھا ایک متحرک ایک ساکن پہلا متحرک اس کے بعد ساکن سبب ثقیل میں کیا ہے کہ دونوں حرف متحرک ہو ولدو ودد پڑھا تھا اسباب اوتاد اور فواصل اسباب کے میں نے پڑھی ہیں دو قسمیں پہلی قسم سبب صبیل جس میں پہلا متحرک دوسرا دوسری قسم پڑی ہے صبی شکیل اس میں دونوں حرف متحرک ہوں آگے اوتاد اوتاد جمع ہے وطد کی وطد کیا ہوتا ہے والوتد جیسے تو وطد کسی کہتے ہیں کیل کو پتا نا ولجوالا اوتا میخ کیل اما مجموع وطد یا تو مجموع ہوگا مجموع کسے مج... بتد مجموع وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوا عبارتن متحرک ماں ساکن دو حرف متحرک ہوں ان کے بعد ساکن سبب میں کیا تھا سبب خطیف میں ایک متحرک اس کے بعد ساکن اب ادھر کیا آیا ہے بدد مجموع میں دو متحرک اس کے بعد ساکن جیسے اعلیٰ اعلیٰ عین اور لام دونوں متحرک اور آگے الف ساکن عم عقیم علیف اور حمزہ اور کاف دونوں متحریک اور نیم ساکن عقیم فا ان فاً ان. فا اور حمزہ دونوں جو جو نون اور ایلن ایلن یہ مفا کا ایلن ہے یوں سمجھ لیں ایلن ٹھیک ہے آئین اور لام متحرک نون اور مفح مفا مفا علن مفا اس نے مفاعلن دونوں کو توڑ دیا دونوں کو کیا کیا توڑ دیا جدا جدا کیا علون بھی کیا بنے گا وطد مجموع اور مفا بھی بطدو مجموع بنے گا وہ اما مفرو کن و اما مفرو وطد میں تھا دو متحرک اس کے بعد ساکن دو متحرک اس کے بعد اور اب ہے وفد وطد مفروق و عبارتُن ان متحرکی بینا ساکن دو متحرکوں کے درمیان مم. میں ساکن و لفیق مفروق مخرون مقرون میں دونوں جڑے ہو مفروق میں جدا جدا اس نے مقرون کی جگہ لفظ کیا بول دیا ہے مجموع مجموع دونوں اکٹھے آئیں اور مفروق جدا جدا, جدا, جدا, جدا, جدا, جدا, جدا, جدا جدا یعنی دو متحرکوں کے درمیان میں سا... ساکن, ساکن, ساکن, ساکن ہو جیسے ام سی ام سی امزا سین متحرک درمیان میں نیم ساکن کئی فا کاف اور خا متحرک یا ساکن اور مفاق واہ فا یہ باؤ ہے فاڑی فا بھی متحرک اور عین بھی درمیان میں علیف ساکن لاتی لاتی مصطف عی لات مصطف یہ لاتن کا لام بھی ساکن تا متحرک اور تابی درمیان میں الفی تین چیزوں سے تین چیزوں کا نام ہے تفاہیر اسباب اوتاط اور خواصن اسباب کی قسمیں دو سب خفیف اور صوبے صوب خفیف میں پہلا متحرک دوسرا سب خفیف پہ دونوں اور سب شکیل میں دونوں متحرک اور اوتاد وطد کی بھی دو قسمیں ہیں وطد دنتا, مجموع, مجموع, اور مجموع اور وطد مفروق مجموع میں دو, دو متحرک اس کے بعد ساکن اور مفروق میں دو متحرکوں کے درمیان میں ساکن دو ہو گئے دو تفاعیل ہو گئے مج تیسرا کیا ہے تواسل فواصل جمع ہے فاصلہ کی فاصلہ کسے کہتے ہیں ول فاصلہ تو اما سغرا یا تو فاصلہ سغرا ہوگا فاصلہ کیا ہوگا سغرا وارہ تن ان صلافی متحر کا تن سلاسن متحر تین متحرکوں کے ساتھ مشتمل ہے جس پر یلیحا ثاکر جن کے بعد آتا ہے ساکر متحرک کے بعد ساکن ہے تو وہ کیا ہوگا سبب خفیف سبب, خفید خفید سبب دو متحرکوں کے بعد ساکن ہے تو وہ کیا ہوگا وطد مجموع وہ کیا ہوگا وطد مجموع, بتدے بتدے مجموع, بت بت بت مجموع تین متحرکوں کے بعد ساکن آئے فاصلہ سکرا تین متحرکوں کے بعد ساکین تو فاصلہ سکرا سمجھ آ رہی ہے او ان سببن ثقیم یلی سبب الخیفن یوں کہہ لیں تین متحرک اور بارد بارد بارد بارد بارد یہ کہیں یا پھر کہہ لیں کہ ایک سبب شکیل اس کے بعد سبب, کے بعد سبب خفیف, خفیف, بارد خفیف بارد یہ دیکھیں سب شکیف کی مثال یا یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں دو حرف اور یہ تینوں کیا ہے سبب لام متحرے کھا متحرے اور, بطارے، بطارے، بطارے اور کے بعد ایک شبدیف جس کے بعد سب خطیف ہو یہ کیا ہوتا ہے فاصلہ فاصلہ سبرا ٹھیک ہے تین متحرک کے بعد ساک آئے فاصلہ سکرا دو متحرک کے بعد ساک نائے بت مجموع بت دے مجموع, مجموع, مجموع, دے مجموع, مجموع, مجموع ایک متحرک کے بعد ساکن آئے تو سبب, سبب خفیف جیسے زرب تو زرب تو آ زارا بات نو زارا بات زارا بتھ تو کیا بنے گا دو کے بعد ایک زرب تو کرے کے بعد ایک ساکل تو زرب کیا بن جائے گا مجب دو متحرکوں کے بعد ایک ساکن ہے وطدے مجبور اور رنگ را کو با اور تا کو ملا لیں تو پھر ہاں وطدے مفروق اور زارا بت زارا بت زواد متحرک را متحرک با متحرک تین متحرک آ اور تا ساکن ناگے یہ کیا بن جائے گا فاصلہ سغرا فاصلہ سکرا فاصلہ سکرا بنے گا اور الگ الگ, الگ الگ الگ کریں گے تو زارا یہ کیا بن جائے گا سبب ثقیل اور سمبر. بات سبب و معمن معمن مع اور من دونوں کو ملا دیا سبب شکیل اور من سببے دونوں دو کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا فاصلہ سکرا کبرا یا پھر فاصلہ عبرا ہوگا فاصلہ قبرا کیا ہے وہ یا ابارتن ارب ان متحرک یلیحا ساکن چار متحرک ہوں اور اس کے بعد ساکن ہو چار متحرک ہوں اور اس کے بعد ساکن ہو چار متحرے گھر اور اس کے بعد ساکن یا پھر ہم کیا کہیں گے ان سبا بن یعنی ہی مجبور ستیم کے بعد بتدے مجبور آئے جیسے زارا با تم یہ دیکھیں زارا با کم ٹھیک ہے جی کیا ہو جائے گا اور متحریک یہ کیا ہو جائے گا مجموع سبب سمین اور مجموعے کو کیا کہیں گے وقت اکل ادالی کا اللہ ترتیبی ہی فی قولیم یہ سارے کے سارے جتنی باتیں ہم نے پڑھی اسباب کی دونوں قسمیں اوتاد کی دونوں قسمیں اور فواصل کی دونوں قسمیں یہ جمع ہو گئی ہیں ان کے اس قول میں لم آرا اعلی ظاہری جا بال ساما کا تن بے اعتباری تنوین تنوین کا بھی ساتھ اعتبار کرنا ہے اللہ دی فر فاصلہ تعینی جو دونوں فاصلوں میں ہے حر اس کو بھی کیا اعتبار کرنا ہے حرف لکھا ہوا حرف داندہ حسب, داندہ حسب اصطلاح العروضیین عروضیوں کے اصطلاح کے مطابق اس کو کھول کے دیکھیں داندہ داندہ اچھا جی لم آرا ہے سبب اس کے بعد سبب شکیم اچھا اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے اوتار اوتار وطک کی قسمیں؟ دو میں دو متحرکوں کے درمیان اچھا آپ اس کو لکھیں گے ان میں عروج کے طریقے کے مطابق اچھا ہم نے کس میں پڑی تھی ساصلہ کیا ہے تین متحرکوں کے بعد متحرک لاکھ متحرک نون ساکل نونے تکلیم ساکل یہ بن جائے گا سکرا اور دیکھیں جابا یہ جابا کیا ہے سبب, ستیج. سبب ستیج. کیونکہ دونوں متحرے گئے یہ کیا ہو جائے گا سبب, سبب حقیق کیونکہ ایک متحرے کے بعد ایک ساکر. سبب شکیم اور سبب, سبب, سبب فقی मिले तो फासरा और सामा का, सामा का इसको भी हम क्या करेंगे ताकि समझना आसान हो फासा क्या था اگر آپ اس کو ساما کا تن کو توڑے تو کیسے توڑیں گے ایک دو تین تین اس کو نیک سایہ دو سوچ اسی بس کی صحب شکیل اور وطد مجموعہ کا مجموعہ دونوں ملا کر کیا سمجھے صحب شکیل کے بعد اگر وطد مجموعہ پہلے آئے سبب شکیل بعد میں آئے پھر یہ فاصلہ قبرہ کیونکہ پھر ساکے درمیان میں آ جائے گا پھر کام اور ہو جائے گا کیونکہ فاصلہ قبرہ کے لیے ضروری ہے چار متحرے اکٹھے ہوں اس کے بعد ساکے ہوں یہ آج کے ہمارے سبب کا خلاصہ ہے غذ ہم نے پڑھا ہے فصل ثانی فصل ثانی دوسری فصل اسباب اوتاد اور فواسل کے بارے میں یہ فصلے پر غلط لکھا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں فصل ثانی ہے یہ اسباب اوتاد اور فواصل سبب کی دو قسمیں ہیں سبب خفیف اور سبب ثقیل سبب خفیف کیا ہوتا ہے ایک متحرک کے بعد ساکن سبب ثقیل کیا ہوتا ہے دو دو متحرک اس کے بعد آتی ہے باری وطد کی وطد کی دو قسمیں ہیں وطد مجموع اور وطد مفروب وطد مجموع کیا ہے دو متحرکوں کے بعد ساکن اور مفروب کیا ہے دو متحرکوں کے درمیان میں ساکن اور فاصلہ اس کی بھی دو قسمیں پڑی ہیں فاصلہ کبرا اور فاصلہ سگرا فاصلہ سگرا کیا ہے تین تحریک کے بعد اور کبرا کیا ہے چار کوئی اور چلو بھائی پڑھو دہراؤ اس کو اونچی آواز سے سارے سنیں وضame... وضame... دوسری فصل ہے بہ عبارت متحرک سبب سبب کی دو قسمیں پہلی ہے سبب خفیر سبب خفیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ارب متحر سبیف عبارت ہے ایسی عبارت عبارت ہے سب خفیف عبارت ہے ایسے حرف متحرک سے ایسے متحرک حرف سے جس کے بعد ساکن ہو سبب خفیف ایسی عبارت ہے نہیں ایسی عبارت نہیں ہے سبب خفیف ایسے متحرک حرف سے عبارت ہے جس کے بعد ساکن ہو سبب خفیف ایسے متحرک حرف سے عبادت ہے جس کے بعد جس, جس, جس طرح کے حل ہے من ہے یمین و ما عشقہ شاخل وقیرت اور یا سبب سب ہوگا عبارت ان متحر کئی وہ سب شکیل عبارت ہے دو متحرکوں سے عبارت ہے دو متحرکوں سے نہ وہ ماہ و لاکہ و متا جس طرح کہ ماہ لاکہ اور المتا آگے البن وطد ان ماہ مجموعہ عبارت ان المتحکی یعنی ساکن بطر یا تو وہ مجموع ہوگا اور وہ دو ایسے متحرکوں سے عبارت ہے جس کے بعد ساکن ہو نہ وہ ادا و علم فعل و عید العبل جو ہے و مفا و مفرو یا بدد بدد مفروق و عبارتن متحرک ایسے دو متحرکوں سے عبارت ہے جن کے درمیان بھی ثاقب ہوں نہ وہ و فاعی وفاعی ہے وفاری بلا اور اسی طرح آگے فاصلہ یا تو فاصلہ ہوگا عبارت ان متحرکات متحرک ہوں اور فاصلہ سورا ایسے تین متحرکوں سے عبارت ہے جن کے بعد ساکن ہو او یا اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے بن, سا, بن پڑھا نہیں نا... جا سکتا یا جو کہے کہ وہ عبارت ہے ان وہ عبارت اقربا سبب سبب سبب سبب سبب سبب ہو ہو ہو متحرک من من اور یا فاصلہ ایسے چار متحرکوں سے عبارت ہے جس کے بعد عبارت ہے دی جس, کے بعد مجموع ہو جس طرح زارا باہ و ترتیق ہی اور تحقیق جمع ہو گئی یہ سارے کے سارے اسی ترتیب پر ان کے مراد بدل مجموع زہر سے مراد بدد مفرور جبل سے مراد فاصلہ مراد فاصلہ لفظ مراد نہیں بولنا کہنا سب ہے خفیر है है نارا है है آلان तो तो مجموع ہے اور زہر اللہ فلفاصلہ تئینی بے اعتبار تنوین الدی فلفاصلہ جو تنوین دونوں فاصلوں میں ہے فاصلہ صبرا فاصلہ ابرا میں جاوالن اور سما کا تن ان میں جو تنوین ہے دونوں فاصلوں میں جو تنوین ہے اس کو اعتبار کرتے ہوئے حرفن مرسومن تحریر شدہ حرف اسب طلحین عروضیوں کی اصطلاح کے مطابق چلیں گی جی جائیں ٹائم ہو گیا دیکھتے باہر